موسیقی الله العظيم وسبق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والا سبھی اجمائی صلی اللہ علیہ ک رسو لہ وسلم ل يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه كان يا حبيب الله جب تو بن آئی ہے سوتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے صرف محشر میں دیا ہم کو سب نے سف محشر میں للکار دیا ہم کو اے دیکھ سون کے تری دہائی کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر in my hands of the افضل مکہ ہی بلا حاضرین کے محترم سامعین حضرات آج کا دن ام المنین سیدہ تناش سید ارشد الصدیقہ ربی اللہ تعالی عنہا آپ کے نام منصوب ہے اور جانشاران مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کے حکم پاک پر لبیک کہا ان کے نام بھی منصوب ہے ان اللہ تعالی سیدہ پاک کا ذکر خیر بھی ہوگا اور اصحاب بدر کا ذکر خیر بھی انشاء شاء اللہ تعالی ہوگا اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے امرمین سید عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام, نام اس میں جرامی عائشہ ہے آپ کا لقب صدیقہ ہے ام المین آپ کا خطاب ہے ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کا ایک لقب جو ہے ہمیرا بھی ہے حضور نبی قیم صلی اللہ تعالی و سلم نے بنت صدیق کے لفظ سے آپ کو یاد فرمایا اور یہ کنیت آپ کی ام عبداللہ اس لیے ہے کہ اہل عرب نے کنیت رکھنا شرافت کی علامت سمجھا جاتا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عملہ ان کی کوئی نہ کوئی کنیت تھی کسی نہ کسی نسبت سے تو سیدہ عائشہ اس کی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ و صلاح میرے تو اولاد نہیں ہے تو اور کوئی کنیت بھی نہیں ہے تو میں کیا کنیت رکھوں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بھانجے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لیں تو پھر سیدہ پاک کی کنیت ام عبداللہ رکھی گئی یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر ربی اللہ تعالیٰ علیہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کی زوجہ محترمہ ام ملین سیدہ عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ نا کے ماندے تھے تو حضرت عائشہ ربی اللہ تعالیٰ نا کے والد گرامی کا نام عبداللہ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق آپ کا لقب تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام رومان تھا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے کانوں میں کبھی بھی شرک کی آواز نہیں پڑی کیونکہ آپ کی بلاسط باسعادت حادت سے پہلے ہی آپ کا سارا گرانہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بن چکا تھا اور حجرۂ نصب جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے والد گرامی حضرت عبو بکر البوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ قریشیہ اور تیمیاں ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے کنانیاں ہیں رسول اللہ صلی صلہ علیہ وسلم اور ام عمومین سیدہ عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب ساتویں اور آٹھویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے گیارہویں اور بارہویں پشت میں کنانا پر جا کر ملتا ہے تو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال باکمال سن تیرہ ہجری میں ہوا اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت رومان جو سیدہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ ہیں ان کی نسبت کئی مورقین نے لکھا کہ ان کا وشال پانچ یا چھ ہجری میں ہوا اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں جن میں نو ہجری کا ذکر بھی ہے تو بہرحال سیدہ اچھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حضرت امر رومان جو تھیں آپ کی والدہ ماجدہ جب حضرت سگی صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ صدیقار ان دونوں پاک ہستیوں کی ولادت ان کے با... گھر میں ہوئی ہے تو محترم حضرات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عمر شفتی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آپ کا نکاح ہوا چھ سال یا سات سال کی عمر شریف میں آپ کا نکاح ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں باقاعدہ حاضری کا شرف آپ کو نو سال کی عمر شریف میں ہوا اور سیدہ سید صدیقہ رضی اللہ تعالی رہا وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات کا نزول فرمایا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وبارکہ وسلم آپ کی زبان مقدس کے بھی بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں جس سے سیدہ پاک کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے جو احادیث آپ کی فضیلت میں بارد ہوئی ان میں سے چند احادیث آپ سروزار کی خدمت میں پیش کرنے کی سہادت حاصل کروں گا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارکہ وسلم کی زو محترمہ امر صدیقہ بل کے صدیق محبوب محبود رب العالمین سعید عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ ترسم کی خدمت اکرس میں جبریل امین حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ ترسم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرین ہے جو تم کو سلام کر رہے ہیں میں نے کہا علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ علیہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ سکتی اس کے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری شیر میں نقل کیا امام مسلم نے صحیح مسلم شری میں دقل کیا سننے ابو الدو شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے سننے ترونی میں بھی موجود ہے اور سننے ابن ماجہ میں بھی موجود ہے یعنی مثاری شریف کے علاوہ ہاں سیاحتا کہ دیگر پانچوں کتابوں میں یہ حدیث کے پاس موجود ہے حضرت ابو شاعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامل گزرے ہیں اور عورتوں میں صرف مریم بنت قمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہیں اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح سے ہے کہ جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے تو اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا امام مسلم نے نقل کیا اور امام تربی نے اس کو نقل کیا اور ایون بھی سنن عیسائی میں بھی مرقوم ہے اور سنن قبرہ میں امام بحیکی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل کیا اور شریف جو ہے وہ گوشت کے بنے ہوئے سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر بھگو لیے جائیں تو نبی کریم سمبا ہوتا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے اور گوشت کا سالن یعنی شریف تمام کھانوں کا سردار ہے اسی طرح حضرت سید عائشت الصدیقر بھی اللہ تعالی عہد دنیا اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ خاطمت الظہرا تعالیٰ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں کیونکہ ایمان والیوں کی دونوں ہی سردار ہیں اور ایک اور حدیث میں اس کو امام بخاری امام مسلم امام ترمزی ابن ماجہ اور سنن قبرہ میں نقل کیا گیا کہ سیدنا الس بن مالک ردی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت امام خانوں پر ہے اور قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیق ربی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئی تو حضرت بن عباس ربی اللہ تعالی عنہ نے سے کہا آپ تو ان کے پاس جا رہی ہیں جو بہت سچے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت بکر صبیق ربی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہی ہیں اور حضرت عربا بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیق ربی اللہ تعالی عہٰ نے حضرت اسما ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار لیا مانگوا وہ گم ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو تلاش کے لیے اپنے اصحاب کو روانہ فرمایا پھر نماز کا وقت آ اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے ایک چیز کی شکایت کی کہ یار رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی نہ مل سکا ہمیں بغیر وضو کے پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کی عائد نازل فرمائی تب حضرت سیگیون اسیر ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کو اے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے جزائے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے آپ پر جب بھی کوئی آفت نازل ہوئی اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس سے نجات کی راہ نکال دی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی اور اسی طرح حضرت علوا بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہ سرکار جب آخری ایام سے آپ کے ظاہری طور پر اس دنیا میں تو بیماری جب آپ کی خدمت میں فیض لینے کے لیے آپ کا نثار قربان اور خدا ہونے کے لیے حاضر ہوئی ان دنوں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بار بار یہی پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یعنی مقصد آپ کی پوچھنے کا یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں کب جمع ہوگا اور حضرت عربا رضی اللہ تعالیٰ عملی بیان کرتے ہیں اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیث اور تحفے پیش کرنے کے لیے اس دن کے انتظار میں رہتے تھے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہا نے کہا پس میری سہیلیاں یعنی اس سے مراد سرکار صلی اللہ تعالیٰ کے دیگر ادوا جن کو اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ام سلمہ کے گھر جمع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے ام سلمہ اللہ کی قسم مسلمان اپنے حدیے بھیجنے کے لیے سگلہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح اچھائی چاہتے ہیں جس طرح حضرت عاشہ چاہتی ہیں پس تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر دو کہ آپ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں کہ جس درجہ محترمہ کی باری ہو اسی دن سرکار صلی اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں حدیے جو ہے وہ پیش کریں وغیرہ ام نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا وہ فرماتی ہیں کہ آسا کریم صلی اللہ تعالی نے یہ بات سن کر اپنا رخ پر نور پھیر لیا جب آپ میری طرف مڑے تو میں نے دوبارہ یہی عرض کیا آپ نے پھر رخ پر نور پھیر لیا جب تیسری بار میں نے عرض کیا تو آپ نے سنا اے ام نے سلما عائشہ کے متعلق ازیت نہ پہنچاؤ بے شک تم میں سے کسی زوجہ کے بستر پر میری طرف بہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے یعنی سیدہ عائشہ سے بکر بھی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بستر پر سرکار صلی اللہ تعالی وبارکا وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہی نازل ہوتی تھی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا حضرت سیدہ عائشہ سے بکر اللہ تعالیٰ عنہ کو ازا پہنچانا آپ کو تکلیف پہنچانا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے اور بخاری شیخ میں مسلم شیخ میں شہید حبان میں اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے حضرت سیدہ عشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے مسلسل تین راتیں خواب میں دکھائی گئی ہو اور میرے پاس ایک فشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لے کر آیا وہ یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلام یہ تمہاری زوجہ ہے اور میں نے تمہارے چہرے کو کھولا تو وہ تم ہی تھی اور پھر میں یہ کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کو سچا کر دیں تو محترم حضرات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیار سیدہ اشرف رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ملازہ فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کس قدر سیدہ پاک کے ساتھ محبت تھی کس قدر پیار تھا اور حضرت امر بن غالب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر اور اللہ تعالیٰ علو کے سامنے حضرت سعید اش بقاربی اللہ تعالیٰ نوزب اللہ برا بلا کہا تو آپ نے اس سے فرمایا تم دفاع ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری صورت خراب ہو اور تم پر کتے ڈونک رہے ہو تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ کو ازیت پہنچا رہے ہو ارے بدبخش تم یہ نہیں جانتے کہ جن ہستی کے بارے میں تم اپنی بکواس کر رہے ہو ان کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے ان کے ساتھ اور اس حدیث کو سننے ترنزی میں نقل کیا گیا طبقات القبرہ میں اس کو نقل کیا گیا طریقے دمشق الکبیر جو ابن ساکر کی لکھی ہوئی ہے اس میں اس کو نقل کیا گیا محترم حضرات کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کا سیدہ رضی اللہ تعالی عہ کے ساتھ کتنا پیار تھا کس قدر آپ کی محبت تھی کہ آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام بھی یہ بات جانتے تھے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس کرے اس کی صورت بھی خراب ہوتی ہے ان کی شکلوں پہ پھٹکار برستی ہے آپ ان بدبخوں کے چہرے دیکھیں منہوس چہرے ان کے بوتھے جو ہیں جن جو سیدہ کے گستاخ اور دشمن اور بے ادب ہیں ان کی حالتیں اس قدر بری ہیں کہ ان پر کتے بھونگتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی پاک زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ قربی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عظمت اور شان میں بکواس کرنے والے ختم ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے لیکن سیدہ عشق اس کی بکر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چاند کبھی گرہنا نہیں جائے گا آپ کی عظمت کے چاند کو کبھی گرہن نہیں لگے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم <سطور> انس ربی اللہ تعالیٰ راوی ہیں یا رسول اللہ علیہ صلاح السلام آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ پوچھا ضرور مردوں میں فرمایا مردوں میں ان کے باپ حضرت ان کو صدیق مجھے بہت پیارے ہیں تو سیدہ پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال باقمال میرے حجرے میں ہوا اور میری باری میں ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی ان وقت وشال میرے سینہ مبارک سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ کے وشال باقمال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لوبے دہن اور آپ کے لواب دہن کو جمع کر دیا یعنی حضرت عبد عبدالرحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ہاتھ میں مسواک لے کر حاضر خدمت ہوئے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں نے جان لیا کہ آپ مسواک کو پسند فرما رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ آیا میں آپ کے لیے یہ مسواک لوں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سرے انور کے اشارے سے ہاں فرمایا تو میں نے ان سے مسواک لے کر اور اس مسواک کے سر کو اوپر سے کاٹ کر آپ صلی اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالی نے اس کو چبانا چاہا تو وہ تھوڑی سخت محسوس ہوئی تو پھر میں نے پوچھا کہ یار صلی اللہ علک صلاح السلام میں اس کو آپ کے لیے نرم کر دوں تو آپ نے سرے انور کے اشارے سے فرمایا ہاں تو پھر میں نے اس کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر دیا اور سرکار صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اس طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت وشال آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور میرے لعب کو جمع فرما دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پر آپ کے جسم انور سے ظاہر جب پرواز کر رہی تھی تو فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سر انور میرے سینہ پاک کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے مختصر طریقۂ تا دمشق میں اس کو روایت کیا گیا ہے اور کندل اموال میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کے بعد حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سیدہ عرشت اس رضی دی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے جبریل امین علیہ السلط والسلام آپ کو اپنے اس حجرہ میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وبارک وسلم سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے جب آپ حجرہ میں داخل ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ کون تھے تو آپ نے پوچھا تم نے ان کو کس کے مشابر پایا میں نے عرض کیا ضرور یہ کی دہیا کلبی جیسے لگے ہیں مجھے تو آپ نے سنا تم نے خیر کثیر کو دیکھا ہے یہ جبریل امین علیہ السلاط وسلام تھے اور وہ بہت تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے حتٰ کہ آپ نے فرمایا یہ جبریل ہے عائشہ اور یہ تم کو سلام کہہ رہے ہیں میں نے اب دیا والسلام یا رسول اللہ ان کو بھی میری طرف سے سلام کہہ دیں اور اللہ تعالیٰ داخل ہونے والے کو نیک رضا عطا فرمائے سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو او جو ہیں وہ مجھے عطا فرمائے جو میرے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گئے تو آپ سنواتی ہیں کہ پہلی جو پہلا وقت تھا وہ یہ تھا کہ فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا دوسرا وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے اس وقت مجھ سے نکاح فرمایا جب میری عمر 6 یا 7 سال تھی اور تیسرا وقت فرمایا کہ نو سال کی عمر میں میری آپ صلی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضری ہو گئی چوتھا وقت آپ نے فرمایا کہ آپ کے نکاح میں میں ہی صرف کماری خاتون تھی کیونکہ دیگر اجوال امتحارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ نکاح فرمایا عقب فرمایا ان میں سے صرف سیدہ پاک جو تھیں وہ کماری حال میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں پانچواں فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی سرکار صلی اللہ تعالی میرے بستر پر تشریف فرماتے تو بھی آپ پر وہی نازل ہوتی تھی چھٹا بس فرمایا کہ میرے متعلق قرآن مجید کی ایسی آیات نازل ہوئیں اگر وہ آیات نازل نہ ہوتی تو امت ہلاک ہو جاتی یعنی تیم کی آیات اور حد قدر کی مشروعیت وغیرہ کی جو آیات تھیں فرمایا جب وہ نازل نہ ہوتی تو امت ہلاک ہو جاتی اور ساتواں فرماتے ہیں میں نے جبریل امین علی اللہۃسلام کی زیارت کی ہے جبریل امین علیہ السلاطلام کو دیکھا ہے اور میرے علاوہ آپ کے زبان التحارات رضی اللہ تعالیٰ عمنہ میں سے کسی اور نے عزرت جبریل امین کی زیارت نہیں کی ہے اور میرے حجرہ میں آپ کی روح قبض کی گئی یہ آٹھواں بس ہے اور جس وقت آپ صلی اللہ تعالی کی روح نور جس نے عنصری کو بظاہر چھوڑ رہی تھی تو میرے اور فرشتے کے علاوہ اس وقت وہاں اور کوئی نہ تھا اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ عشد سے رضی بھی اللہ تعالیٰ نہ کس قدر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب تھی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارکہ وسلم اس قدر ان سے پیار کرتے تھے اور آکا کمی والے صلاح و السلام کہ پیار ہی کا یہ عالم تھا کہ ان کے حجرے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وشال فرمانا پسند کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جب بھی وشال فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلاط اسلام جب حاضر خدمت ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ابام علیہ و صلاح یہ چاہتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو حکم دیتا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللّہ تعالیٰ عا کے حجرہ پاک میں جمع ہونا سرکار تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی و علیہ وبارکہ وسلم نے یہ پسند کیا تھا کہ میرا مثال بھی ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو اور کہو تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرہ میں ہو اور سن دارمی کی روایت ہے سیدہ پاک کے علم پاک کے حوالے سے حضرت مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصروف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرائض کا بہت اچھا علم تھا فرائض سے مراد حصے وراثت کے بارے میں انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس پہ قبضۂ قدرت میں میری جان ہے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بڑے بڑے اصحاب کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ عہا سے وراثت کے مسئلے پوچھتے ہوئے دیکھا ہے وراثت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے تو محترم حضرات تو اندازہ فرمائیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ عہا کس قدر سرکار صلی اللّہ تعالیٰ کی قریبی تھی کس قدر آپ کو علم نصیب ہوا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ پاک ذات ہیں تو ان پر منافقوں نے بدبختوں نے بد باطنوں نے تہمت لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کیا آپ کی عظمت اور شان کا اظہار کیا اور آج کل یہ شیعہ حضرات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں نذیبہ کلمات بختے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقرص میں طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں اور جنگ کے حوالے سے جو مولانزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید آپات کے درمیان جنگ, جنگ جمل جو ہوئی اس کے حوالے سے طرح طرح کے بسوں سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں محترم حضرات صحیح جو معرقین متعصب جو معرقین ہیں ان کے حوالے سے میں جنگ جمل کی صحیح تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا السمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا اور سیدہ پاک سیدہ ارشۃ الصیقہ رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے کے ارادے سے مکہت المکرمہ آئی ہوئی تھی مدینہ پاک سے مکّۃۃ المکرمہ تشریف لائی ہوئی تھیں اور آپ کے بھانجی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور محرم آپ کے ساتھ تھے سرکار صلی اللہ تعالی عنہ کی دیگر کچھ ازواج بھی آپ کے ساتھ تھیں تو مکّۃ المکرمہ کے اندر ہی آپ کو حضرت عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بڑی غمگین ہوئی کہ اور پتہ بھی چلا کہ کچھ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا ہے اور اس کے بعد وہ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں دوبارہ سے شامل ہو گئے اور دوبارہ سے وہاں گھس گئے ہیں تو سیدہ پاک بڑی پریشان تھی اسی اسناب میں کچھ اور صحابہ سامان جی مدینہ پاک سے ہجرت کر کے مکہ پاک میں آ گئے اور آ کر کہ باغی جو تھے وہ ان کی شہادت کے لیے بھی کوششیں کر رہے تھے شہید کرنے کی کوششیں بھی کر رہے تھے تو اس لیے ہم یہاں آئیں اس وقت پھر کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور اس علاقے میں چلے جائیں یہاں اسلام کے لشکر موجود ہیں اگر ان باغیوں کی کوشش کی تو کم از کم اسلام کے وہ لشکر ہمارا دفاع کریں گے اس صورت میں آپ نے یمن کا رخ فرمایا تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا ردی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات منافقین نے اور ان خارجیوں بدبختوں نے اور وہ یہودیوں کی اولاد جو تھی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جو گھس گئے تھے خدیث لوگ انہوں نے اس کا جھوٹا پرو کیا اور سیدہ پاک کے حوالے سے غلط باتیں حضرت علی ردی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائیں اور کہا کہ وہ تو آپ سے جنگ کی تیاری کر رہی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے بھی لشکر تیار کر لیا تو اس کے بعد جب لشکر قریب پہنچ جائے تو حضرت مولاندہ شیر اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ سے جدہ پاک کیا چاہتی ہیں جب پوچھا گیا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے کہا کہ میں لڑائی کے لیے نہیں آئی میں تو سرا چاہتی ہوں امن چاہتی ہوں مسلمانوں کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد چاہتی ہوں مسلمانوں میں انتشار نہ پڑے تو مولانبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو صلاح کے لیے وقت رکھ لیا گیا نمائندے تیار کر لیے گئے تو جس دن صبح و سلح ہونی تھی اس رات ان مناسبین نے ان خبیصوں نے ایسا کیا کہ چند جو تھے لوگ وہ حضرت سیدہ ع شاہ صدیقہ کے لشکر میں جا گھسے اور چند لوگ جو تھے وہ ادھر گھس گئے حضرت علی پاک کے لشکر میں اور خود انہوں نے جا کر تیر چلانے شروع کر دیے اور دونوں لشکر یہ سمجھے کہ دوسرے لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے اور اس غلط فہمی میں یہ لڑائی شروع ہو گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد جب یہ بات کھلی خارجیوں کی ان بدبختوں کی علامت بات سامنے آئی تو حضرت مولا مصطیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰوں کو بھی بہت افسوس ہوا اور سید پاک سیدہ اشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پہلے ہی اس لڑائی کو لڑنا نہیں چاہتی تھی تو مولا متضیٰ کو جب یہ بات کا پتہ چلا آپ نے بنفس نفیس ڈیوٹی لگائی شاہ آبادہ جی کہ سیدہ پاک کو ادب اور احترام کے ساتھ واپس مدینہ پاک پہنچایا گئے تو یہ اصل تصویر ہے اس واقع جمل کی جس کو یہ لوگ بڑھا چڑھا کر اور ناجائز طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیدہ محبوبہ محبوبہ رب العالمین صدیقہ بن فص سیدہ عاشٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی حمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو سرتے ہرا ہے اللہ پاک نے یہ توفیقیں اہل سنت کو بخشی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت کرنے والی ہر ہستی کا ادب بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں اسی لیے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک کی عظمت اور شان نے یوں بیان کرتے ہیں کہ بن کے صدیق آرام جان نبی اس حریم میں برات پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور سورت پہ لاکھوں سلام جن روح القدس بے اجازت نہ جائیں اس سر ورق کی عصمت پہ لاکھوں سلام محترم سامعین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی و علیہ وبارکا مسلمہ زیا محترمہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم و عمل میں تقوا و طہارت میں عظمت اور شان میں ایک جدا گانا حیثیت رکھتی تھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اور صاحب آپ کے شاگرد ہیں سن اٹھاون ہجری میں آپ علیل ہوئیں اور سترہ رمضان المبارک سن اٹھاون ہجری کو آپ کا مثال با کمال ہوا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کما حق کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ چند کلمات آپ کی شان میں کہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مزود فرمائے اور اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک حضرات صحابہ کرام رحیم رجوان جو غزوہ بدر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی کے ساتھ